روشنی پڑے ساتھی جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان پر حالات جو ہیں وہ اس کے اعمال کے نتیجے میں آتے ہیں جیسے اعمال ہوتے ہیں ایسے حالات ہوتے ہیں حالات کے ایک اسباب ہیں ایک اسباب روحانی ہیں ہم اسکول پڑھتے تھے تو جغرافی میں سوال آیا کہ زلزلوں کے اسباب بتاؤ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ گدلوں کے اسباب ہیں کہ زمین میں بعض جگہ پر گیس نکل جائے تو جگہ سکڑ جاتی ہے اس کے اوپر زمین گرتی ہے بعض چٹانیں اندر گر جاتی ہیں کس نہ کس کے اسباب ہوتے تھے جو راسی میں کسی کو یاد ہے تو اس میں ہمارا ایک ہمارا ایک خلاف والا ایک ہوتا تھا تو اس کو کسی نے بتایا تھا کہ ساری کفر کی باتیں ان باتوں کو کہنا گردلے کے اسباب جو ہے تو وہ تو یا انسانوں کے امار خراب ہوتے ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں اور تباہی آتی ہے تو اس نے جھگڑا میری بات خبر, تو خبر کفر کی باتیں گا میں نے صحیح بات لکھی ہے اس میں جو کہ قرآن وادی اس میں آئی ہوئی ہے اسباب جو ہیں تو وہ ہیں امار خراب ہوتے ہیں تو ہم باقی سارے ڈر رہے تھے کہ ہم نے کفر کی باتیں دی ہیں اس جو ہے تو صحیح باتیں لکھی ہیں تو بڑی بڑی بات ہی تھی ہم کیا کریں اس بات کو دکھتے پھر پاس نہیں ہوتے تھے فیل ہوتے تھے لیکن بار نہ دیکھنے والوں کو بڑا افسوس تھا کہ ہم امتحان میں تو پاس ہو گئے لیکن اسلامی لحاظ سے ہم نے کوئی کی کمزوری ہے بات میں سنا کہ اسباب ایک ہے روحانی ہے اسباب تعریف جو چیز وجود میں آتی ہے وہ تو اسباب ظاہری سے ہی وجود میں آتی ہے اسباب سے ہی وجود میں آتی ہے لیکن بنیاد اس کے اسباب روانی ہوتے ہیں بنیاد اس کی اسباب روانی ہوتی ہے زبرا تو آیا زمین کے کانپنے سے جایا لیکن کانپنے کا سبب جو ہے وہ ہمال بنے جو وہ زمین پر ہو رہے تھے جس بلود الاسام کی بستی کی تباہی کا حکم آیا تو فرشتے آئے اور ان فرشتوں کو دو کام حوالے تھے ایک تو ان کا یہ حوالہ تھا کہ وہ پہلے جائیں علیہ السلام کے پاس جائیں اور علیہ السلام کے پاس جا کر ان کو کچھ خبر ہی نہیں کہ ان کا بیٹا پیدا ہو اور وہاں سے پھر فارغ ہو کر وہ جائیں اور قوم پر جو ہے تو عذاب کے حکم کو نافذ کرے جب آئے پہلے رحیم الحان کے گھر پر آئے تو چونکہ وہ حکم طبعی سے لے کر جا رہے تھے اس کی پرحبت تھی تو روایتی طور سے رحیم السان نے وہ محسوس کی تو آدمی کے ساتھ حبت کے ساتھ, ساتھ, ساتھ رپورٹ کیا ہے؟ ان کو ایسے اپنے باتن میں خوف محسوس ہوا اور او بچڑا بچڑا جو گائے کا بچا ہوتا ہے بچڑا تلک وہ لے کر آئے ان کے سامنے رکھا تو گا کے کھائے مہمان ہیں ان نے نہیں کھایا تو کیسی آئے کہ سورج گاری یاد کی بالا تو انہوں نے فوجی بہ گمین سمین ویسے آئے تھے فوجی کا آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں شکروں نے کہا کہ ہم یہاں ہے فرشتے ہیں پورا کھانے والے میں نہیں ہم فرشتے ہیں اور آپ کے لیے پاس آئے ہیں کہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں لوٹ پر عذاب نافذ کرنے کے لیے جا جب رحیم الخان کے بارے میں کی بات وہ بڑے میرنجل والے تھے اور بڑے بردوار تھے ان کو بڑا افسوس ہوا انہوں نے ساتھ بحث و باعث, و باعث و کیا اسلام بھی ہیں ان کے بانجے تھے لوطا اسلام رحیم الخان کے بانجے تھے تو ان میں جو لوت الاسلام ہیں اور دیکھو وہ تو ان کو کیسے عذاب آئے گا تو اس نے کہا کہ لوت اسلام کو ہم بچا لیں گے اور ان کے ماننے والوں کو بچا کا لمب رہا تھا سوائے ان کی دیوی کہ وہ جو ہے وہ ان لوگوں میں ہاتھ نکلے لوگوں میں وہ تباہ ہوگی باقی ان کو ہم بچا لیں جس وقت ان کی چھ لاکھ آبادی کی بستی تھی اور ان میں جس جگہ اس وقت بحری میت ہے है سیز ہے بحری میت جس جگہ پر ہے اس جگہ ان کی بستی تھی پر بارہ چھ لاکھ کے زمین کے ٹکڑے کو لدا کر دیا اور اس کو پر ان کے مرغوں کی اور کتوں کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی اتنا اونچا لے گیا اور وہاں سے الٹا کر پٹکھا زمین پر اور آ کر پھر وہ ٹکڑا گرا ہے میت کی جگہ پر اتنا کھڑا پڑا ہے یہ سمندر نہیں ہے اتنی بڑی جھیل ہے کہ آس پاس کے سارے دریاؤں کا پانی ہے سارا نالوں کا پانی گندا پانی سارے آس میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد اس اتنی نوسرت بڑھتی اس جگہ پر کہ آج بھی اس میں کوئی مچھلی کوئی مینڈا کوئی کیڑا گندہ نہیں کر سکتا اور کیا والے کہتے ہیں کہ اس, کے اس, اس سمندر کے پہنے میں اس کے پہلے میں مکانات ہیں تو جو حوال جو حالات آتے ہیں وہ حمال کے بدلے مسلسان نے وزی سہیل میں کام کیا دن کا تو کام کرتے کرتے کرتے انہوں نے جو پہلے ان کو نماز پر ڈالا نماز پڑھ ڈالا اور انہوں نے ذہر تو کہا کہ کیا کریں فروغ تو نماز پڑھنے نہیں گیا تھا کہلو بجے تک مقبل تکو بجے تک مقبل تک نے اپنے گھروں کو ہی ہے تو وہ نماز کی جگہ بناؤ ان کا رقبلہ کی طرف کرو اور وہیں پر نماز پڑھو نماز پڑھ ڈالا کہ اور اس کے نتیجے میں جب ان دین کا کام شروع کیا دین کی دعوت نہیں شروع کی دینا گھر کیا اور ان نماز شروع کی پھر پر سروے کی پکڑ آنا شروع ہو گئی کیا آج مینڈکوں کا عذاب آ رہا ہے کل جیو کا عزاب آ رہا ہے کل خون کا عذاب آ رہا ہے ولکم والا ود دفاع وفا دیا آئے تھے ڈاکٹر صاحب کوئی بھی نہیں پڑھیں گے پھر پڑھیں گے کو کم وا وفا دیا دما نو ہے نا نو ہے اس پر جو ہے کھٹبل کا عذاب آیا اور میں خون کا عذاب آیا کہ نو مجھے یاد ہوتے آپ بھول کے پہ نہیں کون کون سے گنتے تھے مینڈکوں کا عذاب ہے ہر چیز میں کھٹبلوں کا عذاب کہتے ہیں کے یاد نہیں خون کا کاب ایسا ہے کہ کنویں سے ندی سے بنی, بنی سائڈ پانی بتہ اوپر اٹھاتا تو پانی ہوتا اور یہ اٹھاتے کپتی اٹھاتے خون ہوتا کنویں سے ڈول نکالتا بنی سائڈ تو پانی ہوتا اور فرونی ڈول نکالتے تو خون ہوتا یہاں تک کہ فرونی نے اس کیا کہ برتن ایک برتن میں ڈال کر ادھر سے تو پی اور ادھر سے میں پیوں کے پانی ابھی پینے کے لیے مل رہا تو جدھر جدھر سے فرونی پیتا تھا ادھر سے خون ہوتا تھا جیسے ہو بنی سائڈ پانی ہاروزا کے بعد آتے کہ یہ مثال اسلام اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا عزاب چلے تو پھر ہم مان لیں گے تو عزاب چلتا بس پھر یہاں تک کہ آخر اللہ تعالیٰ کو حکم آیا کہ تم اللہ کے لیے ہجرت کرو گھر بار چھوڑ کر اللہ کے لیے نکل جس وقت جس وقت آدمی اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کے نتیجے پر پھر کافر پر سخت زوال آتا ہے تو ہیرت کی جب سے ہوا کہ نکلے دین کی خاطر اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں پر دین کے حمال پٹن نہیں دے رہے تھے ایسی جگہ کی طرف نکلے کہ جہاں ان کو دینی آزادی ہو رہی تھی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ تبارک بران پھر غرق کیا بہریک اللہ جب دین پر آدمی اتنا سٹینڈ لیتا ہے اتنا اس پر جمتا ہے کہ اس کے لیے گھر بار پھیلنے کے لیے تیار جاتا ہے تو اس پر, پر سخت کرتا ہے پہلا عمل جو ہے تو دعوت اللہ اور فلاد کا ہوا اس پر سونے پر عذاب آئے پھر دوسرا عمل جو ہے حضرت کا ہوا اس پر کی بائی ہوئی تیسرا عمل یہ ہوا کہ اب اللہ تباروں کا سالہ ان کو اتنا اعزاز دے کہ ان کی اپنی ریاست ہو اپنا ان کا قانون چلے اپنا نظام ہو اس کے لیے ان سے کہا کہ آپ قرض مقدس پر جائیں قرض مقدس پر جائیں اس چیز یہ چیز تب حاصل ہوتی ہے کہ اس سے ہوتا ہے جس وقت دین والے اپنا ذاتی تقبہ دعوت اللہ اللہ کے لیے عزت کرنا انعام سے آگے نکل کر اللہ کے لیے دھیرے دھیرے جان دینے پر آتے ہیں نفال کے تال کے ساتھ لگا ہوا ہے ٹھیک کہ ہے نا تو سے کہا کرتے مقدس ہے لوگ وہاں پر قوم تھی قوم جب تم جو گاؤں ہیں تو سر پڑتے تھے نا تو گاؤں میں تو, تو کا تحقیق کی زمانہ کسی کے پاس گاؤں میں تفسیر کسی صاحب کے پاس کسی نہیں تھی اور اس زمانے میں مجھے یاد اردو کی تفصیلیں تھیں ہم پڑھتے تھے فارسی کے تفسیر اس سے نہیں ہوا کرتے تھے کسی کسی مولوی صاحب کے پاس ہو جائے اردو کی تفصیلیں ابھی وجود نہیں آئی تھیں اب ہندوستان میں ہوں گی بیر القرآن وغیرہ کو فن تیس کے قریب بیس کے قریب چھ ہو گئی تھی لیکن ہمارے علاقے پچاس آدمی آئے گئے تو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جبارین قوم کے علاقے جب دیکھنے کے لیے گئے تو ایک جبارن قوم کے آدمی نے بار آدمیوں کو پکڑ کر اپنے ہستیم میں ڈال کے جا کے بند پڑی یعنی جو ہم کے لیے آئے نکا کر بہت دو تاکہ یہ لاٹ نہ قریب نہیں آ سکیں گے تو وہ اقیر محسن لکھا ہے ایسی بات نہیں تھی کہ آستین کے اس نے بار آدمیوں کو ٹھیک ہے بڑے موٹے تازے ڈول کے تھے بڑے قداور لوگ تھے لیکن یہ کہ اس دور کے لحاظ سے زیادہ ایسے نہیں تھے کہ بار آدمیوں کو آتین میں ڈال جائیں گے عجیسا اسلام کی قیادت میں علیہ السلام نے بہت بیجا قبیلوں کے بعد سرداروں کو کہ جا کر وہاں کے آلات دیکھ کر آئیں اور پھر اس کے مطابق ترتیب جنگی بنا کر پھر ارد مقدس پر حملہ کیا جائے انہوں نے سب آلات دیکھے تو واقعی بڑے مضبوط بڑے ڈیل ڈول والے موٹے تازے یوشا علیہ صاحب نے سب سے کہا کہ دیکھیں وہاں جا کر ایسے نیچنا ہوگئے آلات لوگوں کو کتنے موڑے تازے تھے اور اتنے تگڑے تھے اتنے تھے اس سے پھر یہ حوصلہ پس ہوتا ہے تو وہاں پر جا کر کھاؤ گے کہ انشاءاللہ ایسے حالات نہیں ہیں ہم غالب بعد جائیں گے اور فتح کر لیں گے ہم سب کچھ ہو جائے گا عام طور پر آدمی تو ہے نا وہ تو موٹے آدمی سے ڈرتے ہیں نا لیکن موٹا آدمی جو ہے ہیں کھانے کے لیے ہوتا ہے <laughs> کام وہ آدمی کر سکتے ہیں اور جو جس کے ساتھ سارے بدن کو اٹھا سکتا ہوں میرے دل آدمی کے مضبوط ہے <laughs> جوڑ کراٹے والے خاص موٹاپے سے نہیں لیتے آپ کسی نے کیا کہ کی نہیں کیا؟ کس نے کیا جوڑو کراٹے جی تین جی؟ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور جی؟ ہی اتنے بڑے مجھے جی؟ کون, کون کون سی بیلٹ کو پہنچے تھے آپ کون سی بیلٹ ہیں جی اچھا بلو اور بلیک نہیں ہوا جی آپ کون سا جی گرین کو کراس کر لیا تھا اچھا یو ब्लैक بلیک بیلٹ بلیک بیلٹ اچھا ماشاء اللہ کرنا ایسا ہے یہ ہم تو مطلب ہماری تو صحت نہ رہی نہ سیکھنا چاہیے سب کو جہاد کی نیت ہے عبادت کی نیت ہے عبادت جس طرح مجالہ ذکر پر رحمت کے فریشنوں کو نزول ہوتا ہے ایسے ہی اس جگہ پر فیصلوں کو نبزول ہوتا ہے جہاں نظر بازی ہوتی ہے ہو. تو آج کل کی نظر بازی ہو ہے, ہے نا اہم. اس میں اس طرح ہوا کہ جب واپس آئے تو ان کے سامنے سب نے کہا کوئی بیان دیا جو انہوں نے ان کو بتایا ہوا تھا۔ اور جب اکیلے اکیلے ہو گئے تو ہر ایک خبرار اپنے کبیلے والوں کہ سے کہتے ہیں اور جب اکیلے سے آپ سے اتنے مضبوط لوگ ہیں اتنے بڑے ڈیل ڈول والے لوگ ہیں ایسے ہیں کہ تو بہت مشکل ہے اور سارے حوصلہ پسند کر دیا ساری قوم کو ساری قوم کا حوصلہ کر دیا اور اس میں یوشا علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا بڑا غم ہوا افسوس ہوا وہ کھڑے تقریر کی اتنے جوش سے تقریر کی کہ اپنے کپڑے پھاڑ کے پہن اور بہت زیادہ جوش و خروش والی شخصیت تھے اسی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں میں سے یوشا علیہ السلام کو مثالی جہاد دیا گیا ہے سارے پیغمبروں میں جہاد یوشا جو ہے یہ مثالی جہاد اس میں آتا ہے کہ مجھے جہاد یوشا دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد یوشا دیا گیا تو جہاد ہے. تو جس وقت یہ واقعہ یاد آ گیا جس وقت مقدس کا یا کون تھا اس میں اس قوم کے لوگوں نے بلم بہورا اپنے جو آبد تھا ان کا بلم بہورا اس سے کہا کہ ان کے لیے بدوا کرو بہت زیادہ بازش کیے ہوئے بہت کی تھا اور دعا میں اس کی تاثیر تھی تو اسے کہا کہ دعا کرو تو بڑا اس کو کہتا رہا کہتا رہا لیکن آخر انہوں نے اس کی بیوی بی کو زیورات وغیرہ دیے اور بیوی بی کو راضی کیا اس کو تیار کرو تو بیوی بی پڑی کرتے کرتا اس کو تیار کر لیا بدوا کے یہ جو گیا ہے پہاڑی پر گیا ہے تو وہاں جا کر زبان اس کی لٹک گئی بارہ لائق دوست کی قوت دعا تھی وہ استعمال ہو گئی اور مسل اسلام کے لشکر میں تعاون پھیل گیا اور تعاون پھیلنے کی وجہ یہ بنی کہ لوگوں سے بدکاری ہو گئی لشکریوں سے اور بدکاری کے نتیجے میں تعاون پھیل گیا اور جو مقام روحانی بالم بہورا کا ملاو تھا اس سے گر گیا لی. جیسے اور جیسا کتا جو ہے تو وہ, وہ بڑوں والی ہے تو وہ تو نافذ ہو گیا اس کو بدما کا لیکن اس سے اس کی اہمیت جو ہے جیسے کہ کسی ایسے آدمی کو لاٹ کر دے اس کا افدار نہ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن بدلاٹ ہوگی لیکن اگر اس پر کیش ہوا تو سر و سارے پنشن کا ختم کم ہو گیا جب نشر بدکاری ہونے لگی تو یوشل سامنے گئے اور انہوں نے ایک دو بدکاری کرنے مردوں اس نے مارا چور دونوں کا سرپرائی ٹکا ہوتا ہے گلا والوں غیرت ہوتی ہے مزے اچھا جی جیسے ہاں پیر ہو رہے ہو گیا تھا خیر جو ہے چالیس سال لگے ہیں چالیس سال تربیت میں لگے ہیں تب قوم موسا جو ہے وہ کتال کے عمر کو پورا کرنے کی استعداد ان کے اندر پیدا ہوئی ہے یعنی موسی اسلام اور ہارون اسلام کے چالیس سال لگے ہیں اس بات پر تو اس پر آئے اور اس میں اور پھر بھی امنیا علیہ کی برکات ساتھ تھی اور نماز کو قائم کرنے والے تھے اور لے کی کوشش کرنے والے تھے تو اللہ تبارت سعالیٰ نے من و سلوا کا کھانا دیا سلوا بٹیرے اور من صبح اٹھتے تھے پتھروں پر دختوں کے پتھروں پر سب جگہوں پر ایسی چیز جمی ہوتی تھی جو میٹھی اور ترش حلوا کی طرح اور بٹیر آتے تھے بٹیروں کے گول کے گول آتے تھے پکڑو کو بس گنو اور کھاؤ من و سلوا کپڑے جو پہنے ہوئے تھے سردیاں ہوئی تو رات کو بادل آ گئے. سردی نہیں ہے کو. گرمی آ گئی آ ہو گیا باد سہیلیوں نے کھایا نا موسا من ما سب من موسا آ تو اللہ سے سوال کر کے اللہ تبارہ ہمارے لیے جو ہے تو زمین سے اگائے یہ فلانی فلان گھاس مسور اور یہ فلانی سبزیاں اور گلے اور ریشنیاں. تو ایک بزرگی انہوں نے کہا, کہ یہ جو سائل نے کہا یہ کس وجہ سے کہا تو ان کو جو منو سلوان پر رہا تھا وہ تقوی والا جا سکتا پارجداری بنا اس میں ذرا گناہ کرتے تھے تو پکڑو دے تو اسی میں فرق آ جاتا تھا تو آ گئے تھے کہ ملتی تو ہے لیکن اتنا تقوی کون کرے ذرا گڑبڑ کرتے ہیں ہمارا ایک بار خدا مطلب میں نے پڑھنے کے لیے کوئی گھر بتایا پڑھتا میں کیا بات ہو گئی اور اس نے کہا ایسا وظیفہ ہے جس سے میں پڑھنا شروع کیا ہوئے جب جھوٹ بولتا ہوں وہ گلا پکڑا جاتا ہے دوستوں کم <laughs> جھوٹ بولتا ہوں گلا پکڑا جاتا ہے سمجھ دیکھ جھوٹ بول دے گی بھائی گنجائش رکھنی چاہیے بیچ میں ایسا وظیفہ ہو اور رحمد اللہ کہ وہ جھوٹ بول دے گی لیکن رکھی ہوئی اس کو وظیفہ سے کہا کہ وہ جیسے کہ لذیفہ کرا ہمارا میں کون آباد ہے بالکل نا وزو نماز مسلمان ہیں لیکن دین گرا سفر نہیں تو کوئی امام صاحب کیا بڑی کوشش کی ان کو سمجھایا نماز سکھائی نماز کے لیے تیار کیا پھر جو ان کو پڑھایا تو غیر المخود تک پہنچایا نا تو بڑا ٹھیک ہونا غیر المغد خیر نماز پڑھ رہے تھے تو پھر غیر المقد تک پہنچ کے کھڑا نہیں آتا تھا تو ایک دوسرے کو نماز میں کہہ رہا کہ غیر ال نے پیچھے کے بات کیا ہے تو مخدود پاکستان پاکستانی کے بعد جاتے ہیں کہ مخدود والا گہرست بدل گیا سب آر تو کیا بات بات کی تو کہ یہ جائے تو بدلنا چاہیے تو. کچھ گزائش تو ہونی چاہیے پر نہیں بار سکتا آدمی ذرا گناہ کرے تو. نہیں آتا ہے تو تو ہم کیا کریں کوئی گجائش نہیں چھوڑی ہوئی تو. تو خیر جی اس بات کو چاہتے ہو تو پھر جاؤ اس بستی میں حل کھینچو اور کھودو زمین اور کرو مزدوری اور کرو تمہاری وہیں والے لوگوں کو اندازہ کریں گے لیکن روحانی رجکٹ شروع ہو جائے کچھ مال کے مجاہدات کے بدلے میں وہ اس کو چھوڑ کے دنیا کی طرف آئے تو بڑی مار پڑتی ہے اللہ نے ایسی بیٹیاں کر دی اتنا فضل و کرم فرما دی اور پھر بھی پڑتے ہیں تو خیال کی خدمت میں کہ چاروں طرف سب کچھ ہو رہا ہے ساری خرابیاں ساری مصیبتیں اور یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں یہ مال کے نتائج ہیں یہ مال کے نتائج ہیں اور یہ جو گندگیاں آ گئی انہوں نے گھروں کے اندر چیزیں گسا دی ہیں تو تجھے پتا ہی نہیں گھر میں کیا ہو رہا کہ دراجہ پر دستک ہوئی دروازہ پر دستک ہوئی میں باہر نکلا تو نئے آدمی سے میں نے کہا کہ سنگر کہ؟ کون ہوں جی کیسے آئے ہو انہوں نے کہا جی صاحب خراب ہو جاؤں گا مگر ٹکول لگا تمہاری کیبل خراب ہوئی کوئی نظام آیا کیوں خراب ہے آپ ہاں کے گھر میں اس تو اس کو پتا چلا کہ پا جو دوسرے رہ رہے ہیں. ہم نے گھر میں سارا بند کیا آئی صاحب کے گھر میں سار ہے. سارا چل رہا الطاف صاحب کے محلے میں کیبل آ رہا تھا محلے والے آپ کے چوکیدار بنی ہوئے ہیں اس کو تباہ کرو کرو سے پوچھتے کے لیے آئے تو میں نے کہا وہاں کس دن کو کہا ہے تو اور جا کے آدمی سے پوچھو اس نے کہا کہ ملے کتنی درخواستیں نا اس پر ہیں ایسے تو ہم نہیں آئے جب سامدنی اور وہاں ہاں ہاں کنیکشن دیتے ہیں کون دیتے سامدنی کے ذرائع تیز گدا بہل اس, اس, اس کا کوئی فائدہ سوائے نف کے مزے تھا. اور یہ تو خیر بات. ساری کا ساری کباب نتیجے یہ حالات آتے چاروں سے پر پھلا ہیں پھیلا دیجیے تو لہذا کیا وقت کرنا, کرنا, رہنا جتنا آدمی کے حق میں کوشش کرنا دوسروں کو سمجھانا ایک طرف میں اتنی بجلی کا لوڈ شیڈنگ شروع ہو گیا کہ میں دن کو ایک دن کو نیند سو نہیں سکے رات کو سو نہیں سکے دوسرے دن سو نہیں سکے تو میرا خیال ہوا کہ ایک اگر ایسا تین دن سے نیند میں تو ہارٹ اٹائپ ہو اب یا تو پشاور چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کی بندوبست کرو اپنا تک سوچو خیر دوپہر کو اس میں نیند نہیں آ رہی تھا میں نکلا باہر ایسے پھر رہا ہوں سڑک پر آیا تو یہ ای چوکے بچے چوک جا جا جا جا جا جا جا. یہاں تک آیا تو یہاں لڑکے کھڑے ہیں اور دیواروں سے کھلانے لگا لگا ایسے دیکھتے متشرے چوکی دار بانڈری کے لیے کھڑے ہیں تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ اندر ہاتھی میرے پاس معاشیت ہو رہی ہے اس معاشیت کے نصرت میں بجلی پر یہ سرایا ہوا ہے لہذا جتنے لوگ ہیں یہاں پر تم نے کہتے آرام کا خاتمہ کیا جائے اس معاشیت کے نتیجے میں اور خاص طور سے وہ لوگ جو علاقے میں ذمہ ہوتے ہیں تو زبان سے روکنے کا کہہ سکتے ہیں بول سکتے ہیں کچھ کر سکتے او ہوئی میں نے کہا چلو جی اس معاشی کو میں نے دیکھا کہ بول سکتے اس کے خلاف تو ہم نے کچھ اور شربہ کیا تو بجلی والے آئے اور انہوں نے کچھ آپس میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا کنیکشن اپنا نہیں تار سے کر دو وہ ایسی تار تھی جس میں نہیں تھی چلو ہم نے تو کچھ بہتنا کر لیا ہمارا مسئلہ تو حال ہو گیا اور باقی ہم ہمتا اور یہ پاس جمل ہو رہا ہے اس میں سے پاس جمل ہو رہا ہے اس کی نو ہے نتائج ہوتے ہیں یہاں کے اس لیے انسان ذرا صبر کر لے ذرا صبر کر لے موت تھوڑا وقت ہے ذرا صبر کریں پھر مزے ہی مزے پھر آخر پہ مزے ہی مزے یہاں تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے اور آخرا پہ اثر مزے ہی مزے. کیوں نہنے پر جبر کر کے مریض کو کہتے ہیں تھوڑا سا صبر کر لے مریض کا آپریشن کرتے ہیں نا تو اس کو منہ سے کھانا پینا بند ہوتے ہیں تو رگ میں لگا رہے ہوتے ہیں ٹیپ لگا رہے ہوتے ہیں بڑے اس کو پیاس لگتی ہے بڑا کہتے ہیں مجھے پانی پانی پانی ذرا صبر کر لینا بس تھوڑا وقت رہ گیا آپ چھ گھنٹہ رہ گئے چار گھنٹے رہ گئے گھنٹ آپ گھنٹے بعد آپ کا شروع ہو جائے گا بس ذرا سفر کر لیں نہ کرے اور ڈاکٹر کی بتائی بات کی خلاف ورزی کر لے بس آپریشن ہمیشہ کرے نا کامیاب ہو گیا اور صبر کر لیا مان لی بات کو تھوڑی صبر کر لیا بعد پھر جو ہے افسٹ ہو گئی بس آپ ہر وقت کھائیں پیے کوئی نقصان نہیں ہو رہا لیکن اس وقت جو ہے تو آدھا آدھی پیالی پانی کا نقصان ہو رہا تھا. تو صبر ہے دنیا کا وقت صبر کا وقت ذرا صبر کر سے گناہ سے بڑا مزہ آتا ہے بڑا لطف ہوتا ہے لیکن نتائج ہے وہ خطرناک نتائج ناکامیابی کے نتائج ہے تو وہ مشکل ہے تو اس لیے تھوڑا سا کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا کر لے آدمی تو اللہ تو بارہ صاحب کامیابی الا کھولے